اور باقی بھائی بھی سن رہے ہیں اللہ تبارک جل رشم حرکتیں نصیب فرمائے دنیا آخرت میں آمین اور اس مدنی ماحول میں اللہ تعالی ہمیشہ رہنے اور اس میں بلکہ غرق رہنے کی توفیق ادا فرمائے دیکھیں جو غرق ہو جاتا ہے نا وہ نکلتا نہیں ہے تو ہمیں غرق ہونا ہے اس ماحول میں تاکہ کبھی اس ماحول سے نکل نہ سکے اللہ تعالی سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اس مدنی ماحول کی بہاریں لوٹے آمین الحمدللہ پچھلے تقریباً دو تین دن سے میں معراج کے موضوع پر بیان کر رہا ہوں اور ایک حدیث میں نے پہلے آپ کو اس پر بیان کیا تھا اور کل بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کے دلائل پیش کیے ہیں جی وعلیکم السلام اور آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ذرا مختلف موضوع میرا ہے تو میں گئی کا ہی موضوع لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی مقدس رات میں جن لوگوں کو عذابات میں گرفتار دیکھا ہے تو ان میں سے چند ایک کا احوال میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا اللہ و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے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 یا نور اللہ اللہ وصلح علی سیدنا محمد و بارک وسلیم سلاتم و سلام علی سی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شبہ معراج میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف عذابات میں گریفتار لوگوں کو دیکھا یاد رکھئے کہ بروزے قیامت حساب کتاب کے بعد ہی جنت اور دوزخ میں داخلہ ممکن ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرمائے اور بغیر حساب و کتاب ہی جنت نصیب فرما دے آمین تو جنت انہیں ملے گی اور بد نصیب لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا اور یہ حالات اور واقعات قیامت کے بعد کے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ان واقعات کو میرے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے سے دکھا دیا یا تو یہ خواب کی صورت میں بھی دکھایا گیا خواب میں بھی نبی کریم علیہ السلام کو بے شمار میں ہوئی ہیں جسمانی میں الگ ہے روحانی میں راجے الگ ہیں تو میرے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب کے عالم میں بھی عذابات میں گرفتار لوگ دکھائے گئے اللہ نے خواب کی حالت میں ان لوگوں کا مشاہدہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جو کہ مختلف بدعم عالیوں کی وجہ سے میں گرفتار ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں اور جب وہ کچلے جاتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں اور جب وہ کچلے جاتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہو جاتے ہیں اور ان کا یہ سلسلہ ذرہ بر دیر کے لیے بھی بند نہیں ہوتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں و حضرت سید امین علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوقات میں ادا نہیں کرتے اور رکو و سجود بھی پورا نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے دیکھا کہ نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام کیا ہے کہ سر پر پتھر مارے جائیں گے بڑے بڑے اور اتنے بڑے اور اتنی قوت سے پتھر مارے جائیں گے کہ سر کچھ لے جائیں گے ٹوٹ پوٹ ہو, جائیں ٹوٹ پوٹ ہو جائے گی بالکل لیکن پھر فورن سر صحیح ہو جائے گا پھر دوبارہ اسی طرح پتھر مارا جائے گا پھر اسی طرح یہ عذاب جاری رہے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فوائل المسلین اللہ ہنسا پھر دوزخ میں خرابی کا گڑا۔ ان نمازیوں کے لئے تیار کیا گیا ہے جو اپنی نمازوں میں لا لاپرواہی کرتے ہیں اور مکتوبات شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کی خبر نہ دوں جو نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ نے عرض کی جی ہاں فرمایا جو شخص نماز کے ارکان کو پوری طرح ادا نہیں کرتا یعنی یہاں پر تعدیل ارکان مراد ہیں کہ تعدیل ارکان چونکہ حنفی مذہب میں واجب ہیں اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض ہے لہذا جو تعدیل ارکان نہیں کرتا تو نماز کا وہ چور ہے چوریاں بہت طرح کی ہی ہوتی ہیں لیکن نماز کی چوری یہ بہت سخت چوری ہے کہ بندہ وضو بھی کرے نماز بھی پڑھے اور پھر وہ نماز منہ پہ بھی مار دی جائے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ بھی ہو جائے تو یہ نماز کی چوری بہت بری چوری ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق رفیقہ طا فرمائے تو نماز میں سستی جو کرتے ہیں ان کو اس عذاب کو سن کر توبہ کرنی چاہیے اور نیت کریں عزم کریں کہ ہم پانچ وقت کی نماز با جماعت ان شاء اللہ تعالی میں آخر ادا کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی شرم کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ مویشی کی طرح چر رہے ہیں اور زقوم تھوہر اور دوزق کے پتھر کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت سیدنا الجبریل امین علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور فقیروں اور مسکینوں پر رحم نہیں کرتے تھے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دیجیے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے کہ زکوٰۃ کا تاریخ جو ہوگا وہ ایسے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا کہ ان کی شرم کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہوں گے مویشیوں کی طرح چل رہے ہوں گے زکوم تھوہر دوزخ کے پتھر جو ہیں وہ کھا رہے ہوں گے اللہ اکبر یہاں ایک شبہ اس کی مطلب وضاحت کر دوں کہ اس وقت نماز اور زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر اس کی کوتاہی پر عذاب کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات عذابات میں گرفتار لوگ دیکھے تو جواب اس کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ شاید یہ پہلی امتوں کے لوگ ہوں لیکن آپ کو آنے والے حالات کا انکشاف ہو گیا ہو یا ہر دو طرح کے لوگ ہوں اور کسی امت کی تخصیص نہ ہو بلکہ علاوہ ازیں دیگر کشبی وا کے آت میں بھی یہی احتمالات ہوں گے آنے والے واقعات کو جہنم کے اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی دکھا دیا جس طرح ہمارے عینی مشاہدے کے سامنے کثیف چیزیں مثل دیوار وغیرہ کے حجاب ہو جاتے ہیں اسی طرح زمانہ ماضی اور استقبال مستقبل کے واقعات دیکھنے کے لیے زمانہ حال آڑ اور حائل ہو جاتا ہے ہم مستقبل کے واقعات بھی نہیں دیکھ پاتے ماضی کے بھی نہیں دیکھ پاتے حتیٰ کہ ہماری نگاہ ان واقات کو نہیں دیکھ سکتی مگر جب اللہ تبارک وط کسی نبی کی نگاہ کو یہ طاقت بخشے یہ زمانہ حال اس کے آگے آڑ نہ بنے تو یہ محال نہیں بلکہ قدرت الہی کے لیے یہ عمر ممکن ہے اور ایسی بات جس آخر کے عادت کے طور پر شہود ہو جائے تو اس کو کشف یا مکاشفہ کہتے ہیں اور خدا کی توفیق سے ولی کو بھی یہ کشف حاصل ہوتا ہے اور یہ اس کی کرامت ہے یہ جی؟ کشف معجزہ ہوتا ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تاریکوں کا یہ انجام دیکھا یہ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے دراصل اگر ہم غور کریں لوگ زکات کیوں نہیں دیتے لالچ کی وجہ سے تما کی وجہ سے یاد رکھیے کہ اللہ تعالی کو تما اور لالچ کرنے والے انسان بالکل پسند نہیں کیونکہ کہ تما کرنے والا یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ رزق اور مال کے لیے جو تقسیم اللہ تعالی نے کی ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے تماخور یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو بھی کچھ ملے اس لیے وہ اللہ تعالی کے تقسیم کردہ رزق کو تسلیم نہیں کرتا ابھی تو وہ تما کرتا ہے تمہ خوری برے اخلاق میں سے ہے جس شخص میں تمام کی برائی پیدا ہوتی ہے تو اس سے کئی اور برائیاں یعنی چوریاں ڈاکہ غذب بے ایمانی وغیرہ جنم لیتی ہے جو جہنم میں لے جانے والے گناہ کبیرہ ہیں تما و حرض کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کئی جگہ پر ممانعت کی ہے اور اس سے بچنے کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا ہے چنانچہ سورہ نساء میں ہے اور نفسوں میں تو لالچ برا ہے اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور سورہ حشر میں فرمایا اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں بخاری کی ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کے لیے مال سے بری ہوئی دو وادیاں ہوں تو تیسری تلاش کرے گا اور آدمی کے پیٹ کو نہیں برتی مگر مٹی اور توبہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے مخاری ہی کی حدیث ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں مال کی ہرس اور عمر کی ہرس تو یہ لالچ کی وجہ سے اصل میں لوگ زکات نہیں دیتے تو زکوات نہ دینے والے اس بات کو جان لیں کہ شرم گاہ کے آگے پیچھے چیتڑے ہوں گے مویشیوں کی طرح جہنم میں چرنا ہوگا اور تھوہر زکوم زک کے پتھر جو ہے وہ کھانے پڑیں گے اللہ اکبر کبیرہ پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے ٹھیک ہے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے وہ لوگ پکے ہوئے گوشت کو نہیں کھاتے بلکہ سڑے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں جس میں سے بدبو آ رہی ہے تو میرے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کی یہ آپ کی امت سے وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیوی بی ہو اور پھر غیر عورت کی طرف جائے اور شب باشی کرے اس طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال اور پاکیزہ خاوند کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے پاس جائے اور اس کے ساتھ زنا کرے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لینا ان کا نفا وساس بینا اور تم لوگ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بہت بے خیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھیے جو لوگ دنیا میں زنا کرتے ہیں بروزے کی ان کا حال کیا ہوگا کہ سڑا ہوا بدبو دار کچا گوشت کھائیں گے بلکہ ایک جگہ یہاں تک مطلب پڑا ہے میں نے روایت میں کہ زانی مرد اور زانیہ عورتوں کی شرم گا جو ہے ان سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنم میں جب ان کو داخل کیا جائے گا تو دیگر جہنمی لوگوں پر مزید عذاب جو ہے وہ ہو جائے گا وہ جہنم میں مزید وہ پریشان اور عذاب میں گرفتار اور اس بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے اور آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی باقاعدہ کہ یہ زانی اور ضانیہ تھے اللہ اکبر یاد رکھیے اللہ تعالی کے نزدیک زنا ایک انتہائی کبھی قسم کا گنا ہے کبھی بلکہ قانونی نقطۂ نظر سے قابل سزا جرم بھی ہے اسے تقریباً ہر معاشرے میں برائی ضرور سمجھا جاتا ہے قدیم زمانے سے لے کر آج تک ہر معاشرے میں زنا کو برائی اور گناہ ہی تصور کیا جاتا رہا ہے کیونکہ آغاز انسانیت سے لے کر طلوع اسلام تک زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے جو طریقہ کار تھا اس کا نام دین فطرت یہ اللہ کا قائم کردہ راستہ تھا اور اس رستے پر چلنے کی رہنمائی کے لیے یقہ بعد دیگر پیغمبر اور رسول تشریف لاتے رہے اور اللہ تعالی کے تمام مبوض کردہ پیغمبروں کی تعلیمات میں زنا حرام اور گناہ کبیرہ تھا میرے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں ابتدائے اسلام میں جب اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں آیا تو مرد زن کے حقوق کا تعین ہوا اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اپنے نفس کی جائز نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کریں اس کے علاوہ عورتوں کی عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے کئی ایک اخلاقی پابندیاں عائد کی گئیں مثلا جمان لڑکیوں کی غیر محرم مردوں سے بات چیت کرنے بغیر پردہ گھر سے نکلنے جازب نظر اڑیاں لباس پہننے اور فحش حرکات وغیرہ کرنے کی اسلامی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ایسی اخلاقی پابندیاں صرف اس لیے ہیں تاکہ بدکاری نہ پھیلے اور اسلامی معاشرے میں بدکاری کے جرائم نہ پھل پھول سکیں اور سزا تک معاملہ نہ پہنچے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے زنا کے, قریب تک نہ جاؤ زنا کے قریب تک نہ جاؤ بے شک وہ بے خیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے بیگ سات سو انشاءاللہ درس کے بعد سوالات کا سیشن ہوگا اس میں آپ سوال کیجئے گا ابھی درسمات فرما لیجئے رب کریم قرآن, قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحشَ وساسبیلا اور زنا کے قریب تک نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے تو میرے پیارے بھائیوں قرآن میں اسے بے حیائی قرار دیا گیا ہے فوحاشی یہ ہے کہ عورت کی عصمت اور عفت کے لیے جو پابندیاں اسلام نے عائد کی ہیں ان سے تجاوز کیا جائے حدود اللہ سے تجاوز بے حیائی ہے لہذا اس آیت کی روح سے عورتوں کا نیم اوریاں جازب نظر شوق لباس پہننا مخلوط تعلیم میں مرد و زن کا اختلاطی ملنا جلنا کاروبار سرکاری شعبوں میں عورتوں کا کام کرنا گانے بجانے کا پیچہ اختیار کرنا سب فحاشی کے زمرے میں آتے ہیں اللہ تعالی سورہ فرق میں ارشاد فرماتا ہے نفس حرم اللہ إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ترجمہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو نہ حق قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ ضرور گناہ کا بدلہ پائے گا قرآن کریم میں سورہ ممتخنا میں بھی اللہ فرماتا ہے اے نبی جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو ان سے اقرار کروائیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی چوری نہ کریں گی اور نہ برائی کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی جسے انہوں نے خود بنا لیا ہو اور امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے میرے پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے زینا کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ص اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو یعنی زنا نہ کرو جو شرم گاہوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بچو بلا شبہ اس میں چھ خصلتے ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں دنیا کی تین خصلتیں یہ ہیں کہ چہرے سے وجاہت جاتی رہتی ہے اور فکر و محتاجی کو لاتی ہے عمر کو کم کر دیتی ہے اور آخرت کی تین خصلتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالی کی ناراضگی حساب کی سختی اور پھر جہنم کا موجب بنتی ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرمایا میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو اگر تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو پوری واپس کرو اپنی شرم گاہوں کو زنا سے بچاؤ اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکو میرے پیارے اسلامی بھائیو ضمانت وہی دیتا ہے کہ جس کے قدرت میں جس کے قبضے میں کوئی چیز ہو میرے سرکار مدنی منٹھار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں بلا شک و شبہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو چاہے جنت میں لے جائیں بلکہ اللہ کے کرم سے تو محبوب علیہ صلاحت وسلام کے جو صحابہ ہیں وہ بھی مالک جنت ہیں اور میں زنا کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میرے السلام نے شب مراج زانیوں پر جو زنا کی وجہ سے عذاب الہی دیکھا تو اس کی دیکھیں کہ کس قدر زیادہ جو ہے وہ مطلب مذمتیں آئی ہیں اسلام نے کس طرح سختی کے ساتھ زنا سے جو ہے بچنے کے لیے فرمایا اور کیسی کیسی وعیدیں آئی ہیں جو ضانی ہے اللہ ان کے لیے کہ سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتوں آ اور زمین بوڑے زانی پر لعنت کرتی ہے حتیٰ کہ زانیوں کی شرم گاہ کی بو جہنم والوں کو ایزا دے گی دیکھیں جہنم والے تو پہلے ہی اپنے عذاب میں گرفتار ہیں لیکن جب زانی جہنم میں جائیں گے تو ان کی شرم کی بدبو کی وجہ سے اللہ اکبر وہ لوگ مزید پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے تو میرے سرکار مدینے والے آقا جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیوں کا یہ انجام دیکھا پھر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں وہ آگ کی چنگاریاں کھا رہے ہیں اور وہ چنگاریاں ان کے پیٹ کو جلاتی ہوئی نیچے نکل جاتی ہیں اور اسی طرح سلسلہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطفطار فرمایا یہ کون لوگ ہیں حضرت سیدنا جبریل امیر علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے اسلامی بھائیو یتیموں کے مالوں کو ناحق حق کھانا اس پر عذاب دوبارہ سماعت فرمائے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہو جائیں گے اونٹوں ہونٹ جو اونٹ کے ہیں وہ ظاہر ہے کوئی دلکش تو نہیں ہوتے کسی نے نہیں دیکھے ہو تو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اونٹ کے ہونٹ جو ہیں وہ کتنے بڑے بڑے بلکہ خوفناک کہہ لیجیے کہ ہوتے ہیں تو یتیم کا مال کھانے والا جو ہے اس کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہو جائیں گے وہ آگ کی چنگاریاں کھا رہے ہوں گے اور وہ چنگاریاں ان کے پیٹ کو جلاتی ہوئی ان کے پچھلے مقام سے نکل جائیں گی اللہ, اللہ ایسے سخت ترین عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, ہے آیت پاک کا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ آگ کی چنگاریاں کھاتے ہیں آگ کی چنگاریوں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور یہ لوگ اس کے بعد بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے تو یہ مال جو یتیموں کا کھایا جاتا ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ لالچ کی وجہ سے ہے اور لالچ بری بلا ہے رب کریم سورہ نساء میں فرماتا ہے نفسوں میں تو لالچ برا ہے اور اگر تم احسان کرو متقی بنو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے سورہ توبہ میں فرمایا ایک دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا پس جمع کرنے کا مزہ چکھو میرے پیاری اور میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا ابن قعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت کلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی ہرس کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دے ہے تو یتیموں کا مال کھانے والا جو ہے وہ یہ سن لے کہ ہونٹ اونٹوں کی طرح ہوں گے آگ کی چنگاریاں کھانے پڑیں گی اور پھر یہ چنگاریاں پیٹ کو جلاتی ہوئی نکل جائیں گی تو یتیموں کی پرورش کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یتیموں کا مال کھانے کا انجام تو آپ نے سماج فرما لیا لہٰذا جو بندہ کسی یتیم کو پال رہا ہے وہ اپنے لیے جنت بھی بنا سکتا ہے اور اپنے لیے جہنم بھی بنا سکتا ہے بنانے سے میری مراد ہے کہ جنت میں بھی جا سکتا ہے یتیم کی پرورش کر کے اور جہنم میں بھی جا سکتا ہے یتیم کا مال کھا کے لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت دی ہے وہ اپنے پیسوں سے اسے پال سکتا ہے تو اپنے پیسوں سے پالے یہ بہتر ہے ورنہ اگر یتیم کا مال ہے تو اس کے مال سے اسی یتیم کی پرورش کر لے جو ضروریات اس یتیم کی ہیں اس مطلب بچے یا بچی کی ہیں وہ انہیں کے پیسوں سے اگر اس کی ذات پر خرچ کرے باقاعدہ صحیح حساب و کتاب سے تو یہ بھی ممکن ہے لیکن اس کا مال خود نہیں کھا سکتا اس میں وہ مطلب کسی اور اس مطلب راہ میں اسے خرچ نہیں کر سکتا صرف یتیم کا مال اسی کے لیے ہے جس کا وہ ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر بھی گزر ہوا جو شارۂ عام سولیوں پر لٹکائے جا رہے ہیں سر عام سمجھ لیجئے شارۂ عام یعنی سر عام سولیوں پر جو ہے لٹکائے جا رہے ہیں اور سولیاں ایسے کانٹے رکھتی ہیں کہ راہ جانے والے کے جسم اور لباس کو نوچ لیتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو راستے پر بیٹھ کر راہ جانے والوں کو تکلیف دیتے تھے دوبارہ سماعت فرما لیجئے میرے آقا مدینے والے مصطفی مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو سر عام سولیوں پر لٹکائے جا رہے ہیں اور سولیاں ایسے کانٹے رکھتی ہیں کہ رہ جانے والے کے جسم اور لباس کو نوچ لیتی ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں حضرت سیدنا النا جبریل امین علیہ اللہۃ وسلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو راستے پر بیٹھ کر رہ جانے والوں کو تکلیف دیتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے آٹھویں سپارے میں مفہوم ہے آیت کا اے لوگوں راستے پر اس طرح مت بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ تعالی کے راستے سے روکو تو میرے پیارے بھائیو یہ فساد کرنے والے لوگ ہیں اللہ کو نہ فتنہ پسند ہے نہ فساد رب چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق امن و امان سے رہے یہی وجہ ہے کہ اسلام سراپا امن و سلامتی کا علم بردار ہے جو لوگ اللہ کی زمین میں فساد پھیلائے وہ اس کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں فساد کا مطلب تباہی بربادی لوگوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا آج اقتدار حاصل کرنے کی خاطر لوگوں میں جھگڑا پیدا کرا دیا جاتا ہے قتل عام کیا جا رہا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فض کرو اعلی اللہ تحفی الفصین سورہ آراف ہے جس کا مفہوم ہے شاید کا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو جو رستے میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں سر عام سولیوں پر لٹکا آئے جائیں گے ایسی سولیانے والوں کے جسم اور لباس کو نوچ لیتے ہیں جو ہے یہ عذاب ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں آج کوئی شخص اپنی سرمائے یا اسلحے کے زور پر جو ہے وہ کسی کو تنگ تو کر دیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بروزے قیامت نہ اس کی جوانی کام آئے گی نہ پیسہ کام آئے گا نہ اسلحہ کام آئے گا جب جہنم کے فرشتے پکڑ کے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے تو وہاں کلاشن کوف کام نہیں آئے گی وہاں توپے اور ٹینک لے کر بھی آ جاؤ تو کام نہیں آئیں گے بلکہ وہ فرشتے جو ہیں جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر داخل کر دیں گے اللہ اکبر تو عذاب الہی سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو کس طرح مطلب جو ہے وہ عذاب الہی کو کوئی سہ سکتا ہے عذاب الہی کو ہلکا جاننا یہ تو کفر ہے کوئی مسلمان کوئی بھی کافر عذاب الہی سہ ہی نہیں سکتا اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم کی بو سے بھی بچائے اپنے محبوب جن کا پسینہ خوشبودار ہے اس مبارک مبارک خوشبودار پسینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے صدقے آمین اللہ معامین ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا کہ بلا روک ٹوک جہاں چاہے وہ جا رہا تھا پتا ہے کس وجہ سے صحابہ نے کی جی آپ ارشاد فرمائے تو, تو ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ اس نے رستے سے ایسی چیز کو ہٹا دیا تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب ہو اب ممکن ہے اس نے کوئی پتھر ہٹا دیا ہو کانٹے دار جھاڑی ہٹا دی ہو کسی درخت کو ہٹوا دیا ہو تو جو اللہ تعالی کے بندوں کے لیے آسانی اختیار کرتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں فرماتا جہاں چاہے بندہ وہاں گھومے پھرے اللہ کی نعمتوں میں اس رحمت والی جگہ پر وہ جائے اور وہاں پر زندگی گزارے رب کریم بظاہر اس چھوٹے سے عمل کی جزا اتنی دیتا ہے اتنی زیادہ دے دیتا ہے کہ جو اس کی رحمت کو لائق ہے جو اس کی ربوبیت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بھی جنت میں بلا حساب کتاب جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو جو لوگ رستے میں بیٹھ کر لوگوں کو تکلیف دیں ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہے آپ نے سماعت فرمایا پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ہے وہ گزر ایسی جگہ سے ہوا ہے ایسے جگہ سے ہوا ایسے لوگوں پر ہوا کہ بہت سا بوجھ انہوں نے اپنی پیٹھ پر اٹھائے رکھا ہے سرکار علیہ السلات کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا بہت سا بوجھ جنہوں نے اپنی پیٹھ پر اٹھائے رکھا ہے حتیٰ کے بوجھ کے مارے وہ جنبش اور ہلنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اور بوجھ رکھ دو اور بوجھ رکھ دو چنانچے ان لوگوں کے کہنے پر اور بوجھ لادا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمایا حضرت جبریل امین علیہ اللہ نے عرض کیا یہ ان لوگوں کی مثال ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں اور باوجود یہ کہ اس قدر لوگوں کے حقوق ان کی گردن میں ہیں وہ حقوق زیادہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں یعنی امانت میں خیانت کرنے والے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں نو پارے میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے لائے ہو خدا اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو اور تم جانتے ہو تو خیانت کرنا میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ جائز نہیں ہے کسی کی امانت کو اس کی اجازت کے بغیر اپنے استعمال میں لے, لے آنا یا مطالبے کے وقت ادا نہ کرنا یہ خیانت ہے ایسے ہی حقدار کا حق ادا نہ کرنا خیانت ہے خیانت امانت کی ضد ہے کیونکہ امانت کا تقاضا ہے کہ جو چیز یا کسی کا حق اس نے آپ کی سپرد کیا اسے ویسے ہی لوٹا دیا جائے مگر اس میں بد دیانتی کر لینا خیانت کہلاتا ہے خیانت دیکھا جائے تو چوری ہی کی ایک صورت ہے کیونکہ چوری میں بھی کسی دوسرے کی چیز کو ناجائز طور پر اپنے تصرف میں لایا جاتا ہے اور خیانت میں بھی ناجائز طور پر کسی دوسرے کی چیز اپنے تصرف میں لے آتے ہیں اس طرح اسلام میں یہ بالکل ناجائز ہے اور خیانت کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل کر لی جائے کہ اگر کسی کو کسی دوسرے کی کوئی پوشیدہ بات یا راز معلوم ہو یا اس نے بھروسہ کرتے ہوئے خود ہی بتا دیا ہو تو اسے بھی پوشیدہ رکھنا ضروری ہے اگر وہ پوشیدہ بات ظاہر کرے گا تو خیانت میں شمار ہوگی سورہ حج میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے آیت پاک کا مفہوم ہے بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر بڑے دغاباز اور ناشکرے شکرے کو پسند نہیں کرتا اور سورہ انفال میں فرمایا جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دگا بازی سے کام نہ لو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم راہ ہدایت کو جانتے ہو اور خبردار تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اللہ کے ہاں اجرے عظیم ہے میرے پیارے اور مٹھی حدیث ہے میرے آپ مدینے والے مصطفیٰ مصطفی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اللہ کا نام لے کر اللہ کے بھروسے اور رسول کے طریقے پر بہت بوڑھے کو قتل نہ کرنا چھوٹے بچے کو نہ عورت کو نہ خیانت کرنا اور اپنی غنیمت کو جمع کراؤ اصلاح کرو نیکی کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے غالبا یہ کسی غزوہ یا لشکر کو بیچتے وقت میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوگا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہوٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں جب وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتیں فرشتے پھر کاٹ دیتے فرشتے جو ہیں پھر کاٹ دیتے اور ایک ساخت کی مہلت نہیں دیتے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں ان کی خوشامد کرنے کرتے ہیں اور ان کے جھوٹ اور صاف بری باتوں پر ہاں سے ہاں ملاتے ہیں اور ان کو ظلم فس کو فجور سے نہیں روکتے اور انصاف و احسان کا فرمان نہیں سناتے دوبارہ سماج فرما لیجئے یہ بڑی اہم بات ہے ویسے تو ساری اہم باتیں ہی بیان کر رہا ہوں قرآن و حدیث سے لیکن خوش آمد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا اور اس کی خوشامد کرنے والے لوگ بعض اوقات اپنے مطلب کے لیے کسی کی خوشامد کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ کسی کی خوشامد کر کے وہ اپنے لیے یا اور مطلب کسی گروہ کے لیے یا کسی فرد واحد یا کسی جماعت کے لیے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اور پھر خاص طور پر جو ایک امانت چیز ہوتی ہے کہ آپ سے مشورہ طلب کیا گیا تو آپ یہ مشورہ دیں کہ جو آپ صحیح سمجھتے ہیں لیکن اگر کسی کی بات کو بندہ دل میں یہ جانے کہ یہ مناسب نہیں ہے پھر بھی اس کی خوشامد کر کے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے تو پھر یہ خوشامد بہت بری چیز ہے کیونکہ جو بندہ اپنے دل میں جس چیز کو مناسب خیال کرے گا اسی کا مشورہ دے گا جس کو نہیں کرے گا اپنی رائے کا اظہار کر دینا چاہیے دیکھیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ ان کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے مکرازوں سے کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں جب وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہیں فرشتے پھر کاٹ لیتے ہیں اور ایک ساعت کی مہلت نہیں دیتے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ مدنی مکی محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے بارے میں استف صارف فرمایا تو حضرت سید امین علیہ نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی خوش کرتے ہیں اور ان کے جھوٹ اور صاف بری باتوں پر ہاں سے ہاں ملاتے ہیں اور ان کو ظلم کو فجور سے نہیں روکتے اور انصاف و احسان کا فرمان نہیں سناتے میرے پیارے اسلامی بھائیو بارہ میں سپارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے ایسے لوگوں کی طرف میلان نہ کرو جن لوگوں نے ظلم کر رکھا ہے پھر تم کو بھی آگ کی سزا ملے گی تو خوشامد نہیں کرنی چاہیے کسی کی آج کل دنیاوی معاملات میں جہاں لوگ سروس کر رہے ہوتے ہیں نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا افسر غلط کر رہا ہے پھر بھی خوشامد کرتے ہیں صرف اپنے مطلب کے لیے کہ ہمیں چھٹی مل جائے ہمیں جلدی جانے کی اجازت مل جائے یا ہمیں کوئی اور فیسیلٹی حاصل ہو جائے وغیرہ وغیرہ خوشامد کر کے ان کے غلط کام کو بھی صحیح قرار دے دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر میرے آپ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کو مردار جانور کے گوشت کا ٹکڑا کھلایا جاتا ہے جن کو مردار جانور کے گوشت کا ٹکڑا کھلایا جاتا ہے آپ نے پوچھا یہ کون ہیں تو عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کرتے تھے اور دوسرے بھائی کا جو ہے وہ گلا کرتے تھے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے آیت کا مفہوم ہے سے سپاہ ہے ایک دوسرے کے عیب نہ ڈونڈو اور تمہارا بعض بعض لوگوں کا گلا نہ کرے کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بائی کا گوشت کھائے جب کہ وہ مردہ ہو بلکہ تمہیں نفرت آئے گی اور اس کے کھانے کو برا جانو گے اس طرح چاہ، چاہیے کہ غیبت سے تم نفرت تم کو نفرت آئے اور اس کو برا جانو تو غیبت کے بارے میں تفصیل سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بڑا ہی زبردست رسالہ ہے امیر عالِ سنت امیر دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کا غیبت کے بارے میں تو یہ مکتبۃ المدینہ سے شاع ہوا ہے غیبت کے بارے میں رسالہ ہے تو اس کا اصل نام اب میرے ذہن میں نہیں کسی بھائی کے ذہن میں نام ہو تو مین ٹیکسٹ پر لکھ دیں ذرا یہ رسالہ ان اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں ٹھیک ہے جزاک اللہ غیبت کی تباہ کاریاں ٹھیک ہے جی اسلامی بھائیوں نے لکھا ہے جی غیبت کی تباہ کاریاں یہ رسالہ لازمی لازمی لازمی طور پر جو ہے وہ پڑھیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ مطلب ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی لائبریری پر جا کر یا پھر فضان اکبار ڈاٹ نیٹ کی بھی لائبریری میں مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ رسالہ جو ہے وہ مطلب ہوگا اور بہت مفصل بیان ہیں بلکہ چند سال پہلے دو تین سال پہلے نگران شورا حاجی محمد عمران اطاری دامت برکات و مالیہ نے غیبت کے موضوع پر سپر ہائی وے ٹول پلازا میسن سطح کا جو اجتماع تھا بیان بھی فرمایا تھا غالباً وہ بیان رسالہ سے ہی رسالے سے ہی تھا تو اگر آپ رسالہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بیان بھی سماعت فرما سکتے ہیں حاجی صاحب قبلہ نگران شورا, دامت برکات و عالیہ کا بیان تو میرا خیال ہے اس کیسٹ کا نام بھی شاید اسی سے غیبت والی کیسٹ آپ بول دیں تو مجھے امید ہے کہ ان اللہ تعالیٰ وہ آپ کو مل جائے گا تو وہ بیان بلکہ ممکن ہے کہ آپ کو دعوت اسلامی کی مطلب جو ویب سائٹ ہے اس میں آپ کو مل بھی جائے گا ان اللہ اللہ تبارکہ وطالعہ تو وہ بیان آپ سماعت فرما لیں حضرت صاحب دامت برکاتم عالیہ کے بھی اس موضوع پر بیان آتے ہیں وہ سماعت فرما لیجئے یا پھر جو ہیں آپ یہ رسالہ پڑھ لیجئے جو چاہیں بلکہ سب کچھ کر لیں رسالہ بھی پڑھ لیں اور مطلب وہ بیان بھی سماعت فرما لیجئے اللہ تعالی عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے پھر میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے چہرے کالے اور آنکھیں نیلی تھیں ان کا نچلا ہونٹ پاؤں پر لٹکتا تھا یعنی اتنی مطلب سمجھ لیجیے کہ ان کے ہوٹوں کی وہ سڑنے کی وجہ سے لمبائی ہو گئی تھی ان کا نچلا ہوٹ پاؤں پر لٹکتا تھا اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر جاتا تھا دوزخ کی آگ کا زرد پانی آگ کے پیالوں میں پلائے جاتے تھے حتہ کے پیپ اور خون ان کے منہ سے ٹپکتا تھا اور گدے کی طرح رینکتے اور چلاتے تھے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار پرمایا یہ کون لوگ ہیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ صلاحت وسلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں شراب پیتے تھے تو شرابیوں کا انجام آپ سماج فرما رہے ہیں کہ میرے علیہ سلام نے ملاحظہ فرمایا ایسے لوگوں کو جن کے چہرے کالے آنکھیں نیلی نچلا ہونٹ پاؤں پر لٹکا ہے اوپر کا ہونٹ سرے کے اوپر جاتا ہے دوزک کی آگ کا زرد پانی آگ کے پیالوں میں پلائے جاتے ہیں پی پر خون ان کے منہ سے ٹپکتا ہے گدے کی طرح آوازیں منہ سے نکل رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے کہ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے بے شمار برائیوں کی جڑ ہے اس لیے اسے ام الخبائز کہا جاتا ہے اللہ تعالی ساتھ میں اس بارے میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو بج اس کے اور کوئی صورت نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطانی کام ہیں ایسے کاموں سے بچ کر رہا کرو تاکہ تم تا کہ تم ان سے بچنے کے سبب عذاب اخروی سے نجات پاؤ شراب کی حرمت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمائی پہلے ظاہر ہے کہ صحابہ شراب کرتے تھے جب اس کی ممانعت نہیں تھی بعد میں اس کا حکم آیا بلکہ تین مرتبہ اس کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور آخری دفعہ میں جو ہے اس کی قطعی حکم کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے شرابی کے بارے میں میرے آکا سلاط وسلام نے فرمایا ہے کہ تین آدمی ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام فرما دی ہے ہمیشہ شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان فرمان اور وہ بے حیاح جو اپنے گھر والوں میں بے غیرتی کے کاموں کو برقرار رکھے یہ نسائی شدیف کی حدیث ہے اب اس میں ہمیں جو ہے نا جنت حرام فرما دی ہے تو اس سے غالباً مراد یہی ہے کہ مطلب اگر کوئی مسلمان ان برائیوں کا مطلب میں مبتلا ہوگا تو اول اس پر جنت حرام ہے ورنہ ظاہر ہے جہنم میں جانا بھی پڑا تو کچھ عرصے میں نبی، کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے سرکار علیہ صلاح وسلام کی جو ہے وہ میٹھی میٹھی شفاعت کا حصہ سے حصہ تو مل ہی جائے گا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں کوئی جا سکتا ہے ہم سب اپنے دل سے مطلب پوچھیں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کی آگ میں ہم نہیں اپنے آپ کو ڈال سکتے سگریٹ جلتا ہوا ہو اس کو اپنے جسم پر نہیں لگا سکتے جہنم کی آگ تو انہتر درجے زیادہ گرم ہے دنیا کی آگ سے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں شرابیوں کے لیے شراب یاد رکھیے دوا کے طور پر بھی نہیں پی سکتے یہ پتہ نہیں بعض لوگوں کو کہاں سے یہ مطلب یہ سمجھ پڑ گئی ہے الٹی سیدھی اور وہ کہتے ہیں جس جی دوا کے طور پر بھی شراب پی سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مسلم شریف کی حدیث سماعت فرمالیں سیدنا سیدانہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے شراب کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا انہوں نے عرض کیا میں اس سے دوا بناتا ہوں فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے تو بہرحال اب یہ شراب کا موضوع بھی بہرحال بڑا طویل ہے یہ تھوڑا سا جو میں نے بیان کیا ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ شراب پینا یہ بے شمار برائیوں کی جڑ انسان اپنی ماں اور بیوی بی میں تمیز نہیں کرتا پھر خود شراب پی کر طلاق دے دے تو طلاق بھی واقعہ ہو جاتی ہے اور انسان اپنی حال میں نہیں رہتا بہت بڑا گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفی کا تا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی زبانیں گدی سے نکالی گئی ہیں ان کی شکلیں مسق ہو کر خنزیر جیسی شکلیں بن گئی ہیں سر سے پاؤں تک عذاب میں گرفتار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں عرض کیا حضرت سیدریل امین علیہ السلام نے یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے تھے جو جھوٹی گواہی شکلیں ان کی مفق ہو کر خنزیر جیسی زبانیں گدی سے نکالی گئیں سر سے پاؤں تک عذاب میں گرفتار اللہ تعالیٰ ستر میں سپارے میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے پس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے بچتے رہو اور جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کہنے سے بھی بچتے رہو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو آج کے دور میں کتنی بد نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو کہ مطلب جھوٹی گواہیاں دیتا ہے جھوٹی گواہی ایک طرح کا جھوٹ ہی ہے اخلاقی لحاظ سے نہایت ہی بری عادت ہے جھوٹی گواہی سے دوسرے لوگوں کی حق بھی ہوتی ہے اس لیے اسلام میں خلاقی نقطۂ نظر سے اس کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے اسلامی نظام عدل میں گواہی کا بنیاد بنیادی دخل ہے بلکہ بعض مقدمات میں اصل بنیاد ہی گواہی پر ہوتی ہے اگر ایسے مقدموں میں گواہ جھوٹی گواہیاں دے دیں تو انصاف کے تقاضے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیسے پورے ہو سکتے ہیں اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹی گواہی سے منع فرمایا ہے اللہ تعالی نے جھوٹا گواہ بننے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے سورہ فرقان آیت پاک کا مفہوم ہے اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کبھی لغو چیز سے واسطہ پڑے تو وہ عزت سے گزر جاتے ہیں اللہ اللہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا طبرانی کی ادیس ہے کہ سچی گواہی کو چھپانا بھی ایسا ہی گنا ہے جیسے جھوٹی گواہی کا دینا تو سچی گواہی کا چھپانا بھی ایسا ہی گنا ہے جیسے جھوٹی گواہی کا دینا احمد کی حدیث ہے کہ میرے اکا الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے مسلمان پر ایسی گواہی دی جس کا وہ اہل نہیں تو گواہی دینے والے نے اپنی جگہ دو میں بنا لی ابن ماجہ کی حدیث سماعت فرما لیجئے جھوٹے گواہ کے پاؤں کی میں جمبش نہ کریں گے یہاں تک کہ اس پر جہنم واجب کر دی جائے گی اللہ تعالی ہمیں سچی گواہیاں دینے کی توفیق رفیق کا فرمائے یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں آج تو بدقسمتی سے کوٹس میں قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹی گواہیاں دے دی جاتی ہیں کتنا حوصلہ اور کتنی ضرورت اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے الامان الامان میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ سوج کر کوٹھے کی طرح ہو گئے کمرے کی طرح ہو گئے ان کے چہرے پیلے ہو گئے توک ان کی گردنوں میں اور زنجیر ان کے ہاتھوں میں اور بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی جب چاہتے تھے کہ اٹھ کھڑے ہوں تو پیٹ کے پھولنے کے سبب گر جاتے تھے اوپر اور نیچے عذاب میں مبتلا تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو حضرت سیدریلیہ امین علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے اللہ اللہ سود خوروں کا انجام سنا آپ نے اللہ تعالیٰ تیسرے سپارے میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر اسے بدہواس بنا دیا ہو پاگلوں کی طرح اٹھے گا بندہ بدہواسی کے عالم میں اٹھے گا بندہ اللہ اکبر سود گنا ہے کبیرہ ہے اسی لیے اسلام میں سود لینا حرام سود دوسرے مسلمان بھائیوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے ایک طرح کا ظلم ہے جس سے اللہ تعالی نے جس وجہ سے اللہ نے اسے ناپسند کرتے ہوئے حرام قرار دیا اور قرآن میں سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی اضافہ کے ہیں یاد رکھیے طلوع اسلام کے وقت تربوں میں سود کا عام رواج تھا سود وصول کرنے کے مختلف طریقے تھے ایک طریقہ ان میں یہ تھا کہ جب کسی شخص کو نقد مال ادھار دیتے تو اس سے ایک مدت کے لیے شرح طے کر لیتے اگر وہ مدت گزر جاتی اور اصل ذر اور سود وصول نہ ہوتا تو پھر مزید مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر, دی، کر دیتے تھے وہ کافر اور دوسرا طریقہ سودی لین دین تھا ایک شخص کسی دوسرے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا اگر وہ مدت گزر جاتی قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دینے پر قیمت میں اضافہ کر دیتا اور یہ ایک طرح کا سود تھا سود کی ان تمام صورتوں سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے رب کریم فرماتا ہے ہے آئس کا تیسرا سپارہ ہے اللہ تعالی سود کو ختم کرتا صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالی ناچ کے گناگار کو پسند نہیں کرتا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو اس لانہ سے بچائے سود کے بارے میں اسلام نے بڑا سخت موقف اختیار فرمایا ہے بڑا ہی سخت بڑا ہی سخت مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہوں نے روایت کی ہے کہ آقا فخر میاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھلانے والے اسے لکھنے والے اور اس کا گواہ بننے والے پر لانت کی اور فرمایا کہ وہ سارے برابر ہیں ٹھیک ہے سود کھانے والے کھلانے والے لکھنے والے اس کا گواہ بننے والے پر لانت کی اور فرمایا وہ سارے برابر ہیں اور اسی طرح میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے سود کے ستر اجزاء ہیں جن میں سب سے گٹیا ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے دار قطنی اور احمد کی حدیث سنیے رسیل الملائکہ حضرت سیدنا عبداللہ اللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر سود کا ایک درہم کھائے تو چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے اللہ اللہ اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہو کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سود کے بہتر دروازے ہیں اور ادنا دروازہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو اور سب سے زیادہ سود خاری یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی میں زبان کھولے تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں میں کی رات علیہ سلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پیٹ گھڑوں جیسے تھے جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آتے تھے جبراہیل نے کہا یہ سود کھانے والے لوگوں کا انجام ہے بلکہ بخاری کی حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں بخاری میں یہ ذکر آیا ہے کہ مہراج کی شب میں نے ایک خون کی نہر دیکھی سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں معاج کی شب میں نے ایک خون کی نہر دیکھی اس میں ایک آدمی غوطے کھا رہا تھا اور جب وہ کنارے پر آتا تھا تو ایک آدمی جو کنارے پر کھڑا ہوا تھا اس کے منہ پر پتھر مار کر پھر دکیل دیتا تھا یہ سلسلہ برابر جاری تھا میں نے جبرائیل سے دریافت کیا یہ کون تو عرض کیا یہ آپ کی امت کا سود خور ہے سود خور اللہ اکبر کبیرا تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک سود کی کسرت ہوگی آج آپ دیکھیں کہ سود کی کثرت کتنی ہو گئی ہے یہ مطلب بینکوں کے ذریعے لوگ قرضے میں مبتلا ہیں سودی قرضے لیتے ہیں اور پھر اس طرح اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں الامان الامان ہماری معیشت تباہ ہو جاتی ہے امیر امیر ہو رہا ہے غریب غریب ہو رہا ہے اور مطلب سود کی وجہ سے بے برکتی اور ظاہر ہے کہ تنگ دستی بھی آتی ہے لالچ اور ہر طرح کی تما اور پھر دل سے نورانیت ایمان کی روشنی بھی کم دل میں سے رقیق القلبی بھی ختم ہر چیز مطلب اسلام سے انسانیت میں یہ بہت بڑا جرم کیونکہ اسلام نے کسی کو ناحق حق جان سے مار دینے کی اجازت نہیں دی شرع اعتبار سے قتل گناہ کبھی ہے اول تو قتل کا جرم چھپتا نہیں اگر خدا نخواستہ کسی کا یہ گنا چھپ ہی جائے تو آخرت میں اسے اس کی سزا مل کے رہے گی اللہ تبارک کا وطا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے پندرہویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل میں مفہوم ہے آیت کا اور کسی جان کو ناحق حق قتل نہ کرو جس کی حرمت اللہ تعالی نے کر رکھی ہے اور جو ظلم کی بنا پر قتل ہو جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے بے شک اس کی مدد ہوگی میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ ہر گناہ اللہ مواف فرما دے مگر جو شرک کی حالت میں مرا یا جس نے کسی صاحب ایمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ابو دعودی حدیث کہ مومن ہمیشہ نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرتا رہتا ہے جب تک حرام خون نہ کرے جب حرام خون کرے تو حیران ہو کر رہ جاتا ہے اللہ تبارک بطالہ قتل نہ حق سے ہر مسلمان کو محفوظ و معمون فرمائے آمین اور آج کی آخری بات بھی بلکہ ابھی تو کافی رہتا ہے نافرمان فرمان بیویوں کا انجام چلیں سماج فرمائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے گروہ پر سے گزرے کہ دیکھا ملاحظہ فرمایا کہ ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی ہیں آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں فرشتے ان کو آگ کے گرز مارتے ہیں وہ گدوں اور کتوں کی طرح چلاتی ہیں یہ عورتیں تھیں حضرت جبریل نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کی نافرمان فرمان ہیں نافرمان فرمان بیویاں شوہروں کی نافرمان فرمان ان کا انجام منہ کالے آنکھیں نیلی یہ قیامت کے دن ان کا میک اپ ہوگا منہ کالے آنکھیں نیلی آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے فرشتے ان کو آگ کے گرز مارتے ہیں وہ گدوں اور کتوں کی طرح چلاتی ہیں حضرت جبریل نے عرض کی یہ وہ عورتیں جو اپنے خامندوں کی نا فرمان ہے اور مرد عورتوں پر حاکم ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا شوہروں کے بہت حقوق ہیں دیکھیے میرے آکا علیہ سلام نے یہاں تک فرما دیا جس کا مفوم ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اور اسی طرح یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر ایک مرد کے جسم پر دانے ہو پیپ ہو زخم ہو بیوی چاٹ لے تب بھی اس کا جو ہے وہ مطلب حق ادا نہ کرے اور علیہ سلام نے شوہروں سے بھی فرما دیا مردوں سے بھی فرما دیا کہ میں تم کو عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کا کی وصیت کرتا ہوں یہ آپ حقوق زوجین پڑھ سکتے ہیں بار شریعت کے ساتویں حصے میں اس میں تفصیل سے یہ مطلب مفتی امجد علی اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیثیں بھی مطلب نقل فرمائی ہیں عورتوں اور شوہروں کے بیویوں شوہروں کے حقوق کے بارے میں تو اللہ تبارک کا بطالہ بیویوں کو شوہروں کی جو ہے وہ فرما برداری کی توفیق تع فرمائے اور شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کا خیال رکھنے کی شرعی حدود میں رہ کر توفیق تا فرمائے آمین میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کیا ملاحظہ فرمایا ایسے لوگوں پر سے گزرے جو آگ کے جنگل میں قید تھے ان کو آگ جلاتی تھی پھر وہ درست ہو جاتے تھے اسی وقت پھر ان کو آگ جلا دیتی تھی یعنی آگ کے جنگل میں وہ قید تھے آگ ان کو مسلسل جلا رہی تھی اور یہ سلسلہ جاری تھا حضرت جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے آگ یعنی نافرمان فرمان تھے اللہ تعالیٰ پندرہویں سبارے میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بلائی کرو اگر تیرے پاس ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا وہ دونوں ہی بڑھاپے کی حد میں پہنچ جائیں تو ان کو نہ کہو اور نہ ہی ان کو اتاب کرو اور ان کے ساتھ بلائی کی بات کرو تو ماں باپ کی نافرمانی فرمانی کتنی بڑی مطلب یہ گناہ ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے نافرمانوں فرمانوں کا حال اور ماں باپ کی اطاعت کے بارے میں جو ہے ارشاد فرمایا ہے یہ ایک جگہ فرمایا وہ وسع نل انسان بی والد ہی ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بلائی کرو یاد رکھیے اللہ نے ماں باپ کو ایک خاص مقام اور رتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی آداب میں ماں باپ جو ہیں ان کا مطلب ماں باپ کی فرما برداری کا پر بہت زور دیا ہے دینوں دنیا کے فیوز و برکات ملنے میں ماں کی دعاؤں کا بہت حصہ ہوتا ہے خاص کر راہ ہدایت ملتی ہے تو اس میں والدین کی نیک اور صالح تربیت کا بڑا کردار ہوتا ہے کیونکہ جس نے خدا کو پایا اس نے ماں باپ کو راضی کر کے پایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا دل دکھے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو خدا کا متلاشی ہے مطلب یہ کہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا چاہے تو ماں کے قدموں کو چومے بھوک کی آزمائش آئے گی ماں کی آنت تڑپ جائے گی دل بےتاب ہوگا ماں کی دعا ہوگی ماں کی دل بے سے تجھے دعا دے گی خدا کی رحمت جوش میں آئے گی اے نادان تیرا کام بن جائے گا اب ذرا سوچ کہ ماں باپ کی اطاعت کتنی بڑی چیز ہے چے جائے کہ ماں باپ کو ستایا جائے انہیں تکلیف دی جائے ان کی دل آزاری والی باتیں کی جائیں ازا رسانی کے ہتھ کھنڈے استعمال کیے جائیں کیا ایسے کرنے سے منزل دور نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا بہرحال یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ماں باپ کی نافرمانی فرمانی کے موضوع پر بیان کروں گا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر سے بھی ہوا جو ہوا میں لٹکتے ہوئے تھے ان کی آنکھ کان ناک سے آگ کے شولے نکلتے تھے ان میں سے ہر ایک پر دو فرشتے مقرر تھے جن کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے ایک گرز تھے کہ ہر ایک گرز کی ستر شاخ تھی اگر ایک شاخ ابو قبیس بہار پر پڑ پڑے تو تاب نہ لا کر ریزہ, ریزہ ہو جائے دونوں فرشتے اس گرز سے اس کو سزا دیتے تھے اور یہ تسبیح پڑھتے تھے تسبیح بھی مطلب لکھی ہے علماء نے سبحان القادر المقطری سبحان المنتقم عن اعدائه سبحان الملک العظیم حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ دغاباز اور منافق لوگ ہیں اور قرآن نے بھی فرمایا ہے پانچویں بارے میں جس کا مفہوم ہے بے شک وہ لوگ جو خدا اور رسول سے منافقت کرتے ہیں دو کی تہ میں سب سے نچلے طبقے میں ان کا ٹھکانہ ہوگا یخادعون خادی اون اللہ وہ وح جو لوگ اللہ کے رسول سے دھوکا کھاتے ہیں دھوکا کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے رسول سے دھوکا کرتے ہیں خدا ان کو دھوکے کی سزا دے گا اللہ اللہ یاد رہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں دغا بازی کرنا دھوکا دینا جائز نہیں اور منافقت تو ویسی ہی منافقت ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا آگ کے طبق ان کے سینوں پر رکھے ہوئے ہیں ان کے منہ کالے آنکھیں نیلی اور لک کی تران کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں فرشتے ان کو آتشی گرز مارتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ بےحدا گانے والے لوگ ہیں اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم بعض ایسے لوگ ہیں جو کھیلنے کی باتوں کو خرید کرتے ہیں تاکہ خدا کے راستوں سے لوگوں کو گمراہ کریں بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے اور خدا کی آیات کا استحضا کریں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے احانت کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں گانا سننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے حرام ہے یہ تو اب دیکھیے آپ نے مختلف عذابات میں مبتلا لوگوں کے احوال سنے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ حال کشف کے ذریعے ملازہ فرمایا خواب کی صورت میں ملازہ فرمایا اللہ نے پہلے کی امتوں کے عذابات میں گرفتار لوگ دکھائے یا قیامت کے بعد جب عذاب ہوگا ان لوگوں کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پہلے ہی خواب کی صورت میں دکھا دیا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے تو اب ہم ان تمام برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے آمین اور ہمیں اگر ان تمام برائیوں سے بچنا ہے تو اچھے اور نیک ماحول سے ہمیں وابستہ ہونا چاہیے اور اچھے ماحول کی مثال وہی اطر کی دکان والی ہے کہ اطر نہ بھی لیں تو خوشبو آ جاتی ہے لوہار کی بٹی والی مثال ہے کہ وہاں بلے نہ بھی بندہ بیٹھے چنگاریاں اور بدبو آ جاتی ہے اچھی بری صحبت کی یہ مثالیں ہمیں بزرگوں نے دی ہیں اور حقیقت ہے کہ مطلب یہ واقعی ایسا ہے بری صحبت ایسی ہی ہے کہ جیسے انگاروں پر بیٹھا جائے اور مطلب اچھی صحبت ایسی ہے کہ جیسی خوشبو میں بیٹھا جائے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا مہکا میتھا مہکا مدنی ماحول الحمد ہمیں جو ہے وہ دین کے رستے پر چلا رہا ہے خوشبو والے رستے پر چلا رہا ہے خوشبو والی جنت کے رستے پر چلا رہا ہے اللہ تبارک کا تعالی اس مقدس ماحول میں ہمیں رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے دیکھیں انفرادی کوشش کرنے کا کتنا مطلب اچھی مطلب اس کا ریزلٹ بھی نکال آتا ہے خالی دعوت اسلامی فرماتے ہیں علاقائی دورہ کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ایک درزی کی دکان کے باہر لوگوں کا اکٹھا کر کے ہم نیکی کی دعوت دے رہے تھے جب ہم نے بیان ختم کیا تو اسی دکاندار کے ایک ملازم نوجوان نے کہا میں عیسائی ہوں آپ حضرات کی نیکی کی دعوت نے میرے دل پر بڑا گہرا اثر کیا ہے مہربانی فرما کر مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے الحمد وہ مسلمان ہو گیا مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں شب شب میں کے متعلق میں بھی آپ کے سامنے گزشتہ آج اس موضوع پر بھی بیان کی سعادت حاصل کی ہے کہ شب میں راج میرے آقا علیہ السلام نے جو عذاب میں گرفتار لوگوں کو دیکھا ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے ہاں آج کی رات مطلب شب میں ہو اور ہمارے ہاں تو کل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو کل ظاہر ہے امید ہے کہ دعوت اسلامی کا روم بھی کھلے گا انشاءاللہ بیسے بھی بڑی رات ہے مجھے بھی اپنی مساجد میں جانا ہے کئی جگہ بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے تو مطلب اچھا یہاں کل ہی ہے عبدالحبی بھائی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرا تو کل اِنشاء دعوت اسلامی کا روم کھلے گا محفل ذکر و نعت ان شاء اللہ تبارکہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہوگا پرسوں ویسے ہی جمع ہے اجتماع ہے اور فیضان مدینہ سے بیان ریلے ہوتا ہے تو جمعات المبارک کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو اب ملاقات آپ بھائیوں سے ہوگی انشاءاللہ تو آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ اب ناد شریف اللہ فرما دیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تو ہو گیا ہے بیان میں بارہ تو بج رہے ہیں تو دس بارہ منٹ کا تو مجھے بھی ریسٹ بھی چاہیے ہوگا آپ بھائی نادری پلے فرما دیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر پندرہ بیس منٹ کے لیے ترغیب ہو گئی تو میں ان حاضری کی عادت حاصل کروں گا دوبارہ تو کوئی بھائی تشریف لے اور ناشری پلے فرما دیں نزاکم اللہ خیرہ